دہ لَا دیا إِلَّا اللہ وَحْدَهُ لَا ماہ لَهُ کل واشحد محمد نعته ورسوله يا ايها الذين الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا سَمَاءَ وَأَرْضًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ به إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوهُ قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَ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 اللہ ایمان ری مل امان سب وَنَادِينَا لِلّٰهَ رَبَّنَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اَللّٰهُمَّ رَبِّ الرحمن پ مرس إِلَّا پریتی پالمت إِنَّا بِمَا دھی بِهِ كَافِرُونَ لو نسر بالم اؤنا دا شا می بادی ولا کا شیلا لا لالحا کل جزا فیری معاملو بہل گور پاتی آ ملو ولدین سو نی آیاتی ناموا جی کفلداب في سلنا پی کرتی اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی کسی قوم میں کوئی خبردار کرنے والا ڈرانے والا مترفہ مگر آگے سے کہا اس بستی قوم کے خوشحال لوگوں نے انا بیمار سل تم بھی کافی ہو جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس کے بالکل انکاری ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکثر اولادا کہ دیکھو نہ ہم تم سے مال اور اولاد میں کتنے ہی زیادہ ہیں وہ ناہنو بیمار کبھی لہذا ہم تو کبھی بھی عذاب اور سزا پانے والے نہیں ہے یہ تو بس میرا رب ہے وہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہ دیتا ہے پر لوگوں میں سے اکثر بہتے اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں وہ ماموال ملا اولاد کم بل پی تو یاد رکھنا تمہارے مال اور تمہاری اولاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہیں ہمارا قرب حاصل ہو ہاں ہمارا قرب اسی کو ملے گا جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے کل جزا اس بیمار لو یہی ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے ان کو اپنے عملوں کا کئی گنا زیادہ بدلا دیا جائے گا وهم آمنون اور یہی لوگ بلند والا خانوں میں اطمینان اور چین سے رہیں گے ولدین یسون کی آیا تینو آج رہے وہ لوگ جو ہماری آیات ہمارے حکموں کو نیچا دکھائیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں اس دور دھوپ میں لگے رہے الاذ یہ لوگ عذاب میں ضرور حاضر کیے جائیں گے اللہ تعالی نے ہماری نصیحت کے لیے نبی اکرم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتارا اور قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر اس کا بیان وہ بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اسی کو اللہ نے نصیحت قرار دیا واز فرمایا موتون یہ ایک واز ہے باز قرآن اور کہیں کہا یہ ذکر ہے ظالے کا ذکر یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان نہ ہی نہیں اللہ نے اسے تذکرا یاد دہانی لمن شار ر اب جو چاہے اس سے نصیحت لے لے میرے بھائیوں نصیحت باز سبق عبرت اگر حاصل ہو سکتی ہے تو صرف قرآن حدیث سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اگر قرآن حدیث سے کسی کو نصیحت نہ ملی تو پھر کائنات میں کوئی اور چیز ایسی نہیں جس سے اسے نصیحت آ جائے باقی تو سب بگاڑ ہی بگاڑ ہے اصل نصیحت اور حقیقی نصیحت وہ قرآن اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے واض پر لگایا اور ساتھ یہ کہا فضر بال آپ نے نصیحت ان کو کرنا ہے پر بال قرآن کے ساتھ ایک جگہ اللہ نے فرمایا بلغ ما ام ذیل علئی ربک تو تبلیغ کر بلغ تبلیغ کر پیغام ان کو پہنچا پر ما ذیل علئی کا ربک تبلیغ اس کی کرنی ہے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اترا ہے جو تیرے رب کی طرف سے اترا ہے یہاں یہ حقیقت ہے سن لو اچھی طرح کہ انسان کے دو بڑے اجزاء ہیں نا ایک یہ جسم ہے اور دوسری روح ہے یہ جسم جو ہے اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آسمان سے آئی ہے روح جو ہے اس کے اندر وہ آسمان سے آئی ہے اب دونوں کے لیے غذا کی ضرورت ہے اس جسم کے لیے بھی اور روح کے لیے بھی جس چیز یعنی جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا اس کی ساری غذا اللہ نے مٹی سے ہی پیدا کی جتنی اس کے لیے غذا کی ضرورت ہے وہ ساری اللہ نے مٹی سے بنائی اور روح چونکہ اللہ کی طرف سے آسمان سے آئی تو اس روح کی غذا کا اللہ نے کلی اہتمام آسمان سے ہی کی لہذا جو آسمان سے غذا آئی ہے نا روح کی یہاں لوگ بڑے بڑے ہیں اللہ جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور نام رکھتے ہیں روحانی اجتماع نام یہ رکھتے ہیں کہ نا روحانی اجتماع یعنی یہ اجتماع ایسا ہے جس میں روحانیت کا مسئلہ ہوگا اللہ اکبر اب جہاں روحانی روح کا معاملہ ہو وہاں روح کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے جو روح کی غذا بنے اور روح کی غذا وہی بن سکتی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری لہذا آسمان سے اللہ کی طرف سے اس وقت اس امت کے لیے پہلی امتوں کے لیے ان کے انبیاء ان پر اللہ نے کتابیں اتاری ان پر اللہ نے صحیفے نازل کیے ان کو اللہ نے وہی کے ذریعے ہدایات تعلیمات دی وہ ان کے لیے اس امت کے لیے اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے قرآن اور حدیث اتارا ہے لہذا روح کی غذا قرآن اور حدیث ہے قرآن اور حدیث سے ہٹ حد کر کہیں سے روح کو غذا نہیں مل سکتی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑے فلسفوں کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے آج جتنا کوئی یہ دنیا کے جھوٹے فلسفے اپنی تقریر میں کہے لوگ کہتے ہیں کیا یہ ہی بات ہے بڑا الپڑا لکھا ہے اور بڑے فلسفے بیان کرتا اور جتنے یاروں فلسفی ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں اتنے ہی وہ دین سے دور ہوتے ہمیں تجربہ ہے اللہ اکبل یہ لڑکے نوجوان طالب علم کالجوں کے کئی پروفیسر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسے لڑکے وہ نماز کا فلسفہ پوچھتے ہیں آ کے کہ جی نماز کا فلسفہ کیا ہے جب ان سے پوچھا جاتا بھی تو نماز پڑھتا بھی ہے نماز پڑھتا میں اکثریت نماز پڑھتے نہیں فلسفہ ضرور پوچھیں گے روزے رکھتے نہیں فلسفہ ضرور پوچھیں گے زکات دیتے نہیں لیکن فلسفہ ضرور پوچھیں گے اللہ اکبر میرے بھائیو قرآن حدیث یہ فلسفے کی کتاب نہیں یہ تو نصیحت کی کتاب ہے یہ تو واز ہے یہ تو عبرت ہے تو روح کو اگر غذا پہنچانی ہے تو اس کے لیے یہ قرآن اور حدیث ہے اس سے ہٹ کر بڑی بڑی کتابیں بنائی جائیں بڑے بڑے عبرتناک واقعات اس میں دہرائے جائیں لیکن وہ قرآن سے ثابت نہیں حدیث سے ثابت نہیں کوئی فائدہ نہیں نہ کوئی ہدایت مل سکتی ہے نہ نصیحت آ سکتی ہے جسے نصیحت لینی ہے وہ قرآن سے لے جسے نصیحت لینی ہے وہ قرآن سے لے تو قرآن بعض کی کتاب ہے نصیحت کی کتاب ہے قرآن مجید صحیح رہنمائی کرتا ہے صحیح رہنمائی یا دیستقی بار بار قرآن مجید کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مجید میں کہا اناظ القرآن یہ دی للتی یا اقبام یقیناً یہ قرآن ہے جو بتلاتا ہے یہدی جو رہنمائی کرتا ہے جو گائڈ کرتا ہے للتی ان باتوں کی ہی یا اقواموں جو انسانوں تمہارے لیے نہایت ہی درست ہے اکبمانا درست صحیح نہایت ہی اکوم آخری درجہ درستگی کا قرآن مجید وہ باتیں وہ تعلیم دیتا ہے جو تمہارے لیے نہایت ہی درست ہے کہ اس سے ہٹ کر کہیں سے تمہیں درستگی مل نہیں سکتی تو قرآن مجید کی رہنمائیوں میں سے ایک رہنمائی یہ ہے اللہ اکبر کہ لوگوں دنیا کے اندر تمہیں پیدا کر کے اللہ نے بھیج تو دیا ہے مگر اللہ نے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنے نہیں دینا ہمیشہ مرنے کے بعد جب تم زندہ ہو گئے نا پھر ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا کے اندر بالکل اللہ نے تمہیں ہمیشہ نہیں رہنے دینا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور قرآن مجید اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے سورہ فاطر کے اندر آیا اللہ نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا میں یا لوگو انسان کی جمع الناس يَا الناس، ان اللہ حق فلاب ولا تو دنیا الغرور اے لوگو ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ پکا ہے حق میں نا حق صحیح سچ صح. پکا وعدہ ہے اللہ کا اللہ کیا کہ دنیا میں تمہیں پیدا کیا محض دیکھنا ہے کہ دنیا میں رہ کر اب اگلی زندگی آخرت کون بناتا ہے اور ہمیشہ اللہ نے تمہیں مرنے کے بعد جب اٹھانا ہے ہمیشہ وہاں رکھنا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے لہذا دیکھنا فلات دنیا کہیں یہ دنیا کی زندگی فلا کم تمہیں دھوکے فریب میں مبتلا نہ کر دے اس کے دھوکے میں نہ آ جانا ولا یا کم بل وہ جو بڑا دھوکے باز یعنی شیطان ہے اس شیطان کے دھوکے میں بنا آ جانا کہ وہ اللہ کے بارے میں تمہیں کسی فریب میں مبتلا کر دے ان شیتانہ نہ کو یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن ہی سمجھنا اندو نسہ شیطان تو بس اپنی پارٹی بناتا ہے لوگوں کو بلا بلا کے اپنے ساتھ ملاتا ہے تاکہ لوگ بھی اس کے ساتھ ہو کے بڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائیں اور کوئی اس کا مقصد نہیں اور کوئی مقصد یہ نصیحت ہے قرآن کی لیکن دنیا نے ایسا دھوکا دیا ایسا دھوکا دیا اور ایسے دھوکے میں مبتلا ہوئے دیکھ لو ہم بھی ہیں اللہ نے یہ جو آئے پڑھ کے ترجمہ سنایا سورہ سبا کی ہیں اللہ نے فرمایا جس قوم جس بستی جس امت کے اندر ہم نے خبردار کرنے والا ڈرانے والا متنبہ کرنے والا رسول پیغام دے کے بھیجا آگے سے آڑے کون آئے رکاوٹ کنہوں نے ڈالی مخالفت پر کمر بستہ کون ہوئے اللہ کا مترفوہ مترفوہ کھاتے پیتے لوگ کوٹھیوں بنگلوں والے حکمرانیوں اقتدار والے خوشحال امیر عمرہ یہ طبقہ جنہیں ہم عیش پرست کہتے مترف عیش پرست آدمی عیش پرست وہ لوگ آگے آئے انہوں نے صاف لفظوں میں انا بیمار تم بھی کافی رونے کہا کہ ہم نہیں مانتے یہ جو ڈراوے تم دے رہے ہو ہمیں یہ جو تم پیغام ہمیں سنا رہے ہو ہم نہیں مانتے اس کو ہم نہیں مانتے اندر کیا تھا کہ اگر ماننے تو پھر ہمارا یہ ٹھاٹھ نہیں رہ سکتا پھر یہ جو ہر جائز ناجائز طریقے سے ہم کمائی کر رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتی پھر تو ہمیں اس رسول کے پیچھے اس کے سرمردار ہونے پڑے گا ہماری ہٹ جائے گی اندر یہ تھا اپنا مفاد دنیوی اغراض یہ تھی کہ پھر تو سارا کچھ چھوٹ جائے گا پھر تو سارا کچھ رہ جائے گا لیکن بات کس انداز میں کی کہ جو دنیا دار عام لوگ جو ہیں نا ان کو بھی ان کا بھی ذہن قبول کرتا ہے کہ ہاں کہتے وانم وانم و کالو نام اکثر اولادا نہ لو اکثر اولادا دیکھو تو صحیح ذرا ہم تم سے کتنے ہی زیادہ ہیں مال میں اور کتنے زیادہ ہیں اولاد میں جب اللہ نے ہمیں یہاں اتنی اولاد دی اتنا مال دیا اتنی رونق بخشی یہ ساری نعمتیں ہمیں اس نے عطا کی ہیں لگتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اللہ ہم سے خوش ہے اللہ اکبر اگر اللہ ناراض ہوتا نا خوش ہوتا نا پسند کرتا تو پھر یہ اتنی نعمتیں ہمیں کیوں دیتا اور جو تم کہتے ہو اتنی نعمتوں کے باوجود سزا ملے گی وما بمعذبین ہمیں کبھی بھی سزا نہیں ملے گی ہمیں عذاب کبھی بھی نہیں ملے گا یہ انہوں نے معیار بنایا اللہ رب العزت نے فرمایا نبی جی ان سے کہہ دو یہ رزق کم ملنا کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا یہ تو رب کی مشیت پر ہے یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے جسے چاہتا ہے مشیت اور ہوتی ہے رضا اور ہوتی ہے یہ مال اولاد کا مل جانا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے ہم دنیا میں نہیں دیکھتے میرے بھائیو بعض اوقات اللہ اکبر پرلے درجے کا ایک آدمی بد اخلاق ہوتا ہے بد کردار ہوتا ہے, چور ہوتا ہے مگر یہ دنیا کی مال دولت کے لحاظ سے بڑا خوشحال ہوتا ہے پر محلے میں رہنے والے بھی اس کو کوئی اچھا جانتے اس کو اچھا نہیں جانتے اور ایک آدمی نہایت ہی شریف النفس اعلی اخلاق والا کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور پھر اللہ کا بندہ نیک صالح لیکن فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے پر محلے میں رہنے والا بھی ہر فرد کہتا ہے بڑا شریف آدمی بہت اچھا آدمی ہے اللہ تو جب ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے اللہ کے ہاں بھی یہی ہے اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو میں نے بنائی یہاں میری مشیت ہے میں ہر کسی کو دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہوں اور اس نوازنے کا معنی ان کو آزمانا ہے ان کو آزما اور لوگ بلا اکثر ناسلہ یا المون لوگ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے اللہ کی رضا پر بات نہیں ہے اللہ اکبر اللہ جسے چاہتا ہے فراوانی سے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ نہ پاتلا تھوڑا, تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ دیتا ہے اسی لیے اگلی بات اللہ رب العزت نے ساتھ کہہ دی کہ سن لو حتونا یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولاد یعنی یہ دنیا کی رونقیں یہ دنیا کی آسائشیں یہ دنیا کی نعمتیں یہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے تمہیں میرا قرب حاصل ہو جائے کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہے دنیا داروں کو دھوکا یہی لگتا ہے موسا علیہ السلام نے فیرون کو آ کے دعوت دی اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی پکر سے ڈرایا پھر آن بفر گیا ون آدا پھر فی قو میں ہی پھر اور آواز میں اپنی قوم میں اعلان کرنے لگا کیا کہتا ہے یا قوم ال کو مصرا الحلی ملکو مصرا ہل امہارو تجری من تاہتی افلا تب سے رون. اعلان کر کے کہتا ہے کہ تم دیکھ افلا تب سے رو تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ مصر کی بادشاہ ہی تو میرے پاس ہے مصر کا بادشاہ میں اللہ اکبر اور یہ دریا یہ ندی نہریں یہ سارے میرے متاحر چل رہی ہیں دیکھتے نہیں میرے محلات سے نیچے سے گزر کر دریا بہ رہا ہے اتنے بڑے بڑے محلہ اب بتاؤ ام انا خیرون من یہ بہتر ہے یا اس سے میں بہتر موسا کی طرف اشارہ کر کے اللہ اکبر اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں دیکھ لو تمہارے سامنے ہے سورہ مو میں آیا کہا قوم ہم ہارون کی ساری قوم بنی اسرائیل تو ہمارے غلام ہیں ہمارے غلام ہیں اللہ اکبر اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغام ہمیں دیا ہے ان کو اللہ کیسے پیغام دے سکتا تھا کنگالوں کو جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں قوم ساری ہماری غلام اللہ کی طرف سے پیغام ملنا ہوتا تو ہمیں ملتا کہ ہم اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں یہ پھر بھی یہی تھا آخر موسا علیہ السلام نے جب ساری نصیحتیں کر لی اور نووت یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر نے اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کہ پھر موسا علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ جو اٹھے تھے نا نوجوان اللہ نے قران مجید میں سورہ یونس نے بتایا وہ چند ایک نوجوان ان کا بازاروں میں گلیوں میں مصر میں نکلنا مشکل کر دیا۔ حتاکہ مساجد کے اندر نمازوں کے لیے جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیغام دیا واوحینا الی موسی واخیه ان تبعان قومه کوما و و و اللہ کہتے ہیں ہم نے وہی کر دی شہر کے اندر ہی ان کو کہ اپنے گھروں میں اور اپنے گھروں کے اندر ہی ایک جگہ مخصوص کرو اور وہاں جیسے کہیں دو چار اکٹھے یا اکیلے اکیلے جیسے نماز پڑی جاتی ہے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھو یہاں تک نوبت آ لیکن لیکن اس کے ساتھ بھی اتنے یہاں تک معاملہ پہنچا و بس شر ان کو خوشخبری دو حوصلہ ضرور بڑھاؤ ان کا کہ اللہ کی مدد آئے گی اللہ اکبر ادھر یہ قوم کے لوگ بھی دعائیں کر رہے ہیں اور ادھر پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہ محلات بادشاہیاں یہ خوشحالیاں یہ بنگلے یہ کوٹیاں اس قدر یا لا, یہ تُو نے اس لیے دی تھی لیکن دلو عن سبیلک کے یہ لوگوں کو بھی تیری راہ سے ہٹائیں اور گمراہ کرتے پھرے لہذا اللہ اب بہت ہو گئی ربا نتالا اللہ ان کے مالوں کو میٹ دار ختم کر دے نیز تو نابود کر دے اور ان کے دلوں کو بھی اب مزید سخت بنا دے کہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے یہ مانے ہی نہ اس میں بھی یہی بات آئی کہ اللہ یعنی موسا علیہ السلام یہی کہہ یا اللہ ان کو اتنا مال دیا جس کی وجہ سے یہ خود اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر گمراہ ہو رہے کہ اتنا کچھ ان کو مل گیا ہے یہ گمراہی کا سبب ہے گمراہی کا اللہ کہتے ہیں تمہارا قرب ہمارے ہاں اس سے نہیں بن سکتا کہ دنیا کی رونقیں دنیا کا ٹاٹ دنیا کا مال اللہ اکبر پر دیکھ لو ایمان والوں کا حال اسی لیے اللہ نے پرانے مجید میں فرمایا میں آئی ایمان والو یاد رکھنا یہ تمہاری بیویاں یہ تمہاری اولاد تمہارے بچے جسے ہم کہتے ہیں بیوی بچے اگر بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ گو بول یہ تو تمہارے دشمن ہیں یہ قرآن ہے یہ قرآن کی نصیحت ہے یہ تو دشمن ہے تمہارے بھائیو اب تو میں سناتا ہوں نا قرآن کی آیات تو کئی ایک ساتھیوں کو میں بھی برا لگ رہا ہوں ہاں جی کیوں دنیا کی طرف نظریں ہماری یہ کیسے ہیں یہ کیسے ہیں لیکن جب ملک الموت کا انگوٹھا گردن پہ آئے گا نا ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی فرمایا اناس نیام ایزامات اب تو لوگ ہیں نا غفلت میں سوئے ہوئے الناس و نیامن. لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہیں لیکن اذا ماتو جس وقت ان کو موت آئے گی ان تباہو اس وقت ہوشیار ہوں گے پر اس وقت کا ہوشیار ہونا کسی کام کا میرے بھائیو موت آنے کے ساتھ ہی آپ یقین جانے ہمیں یقین شیطان آنے نہیں دیتا شیطان یقین نہیں آنے دیتا ورنہ یقین جانے کہ موت آنے کے ساتھ ہی بالکل یہ معاملہ یوں سیدھے سے الٹا ہو جائے گا سیدھے سے الٹا اب تو ہے نا یہ دنیا کی فکر مال اولاد اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں کر جاؤں کر جاؤں بیوی بچے تھاٹ بانٹ رونق دنیا کے اندر یہ ہے لیکن موت آنے کے ساتھ ہی موت آنے کے ساتھ ہی یوم کر الانسان اللہ اکبر اس وقت انسان کہے گا کہ ہائے کاش مجھے وقت مل جائے بالکل الٹا ہو جائے گا معاملہ الٹا کہ آگے کوئی سلسلہ رہے گا ہی نہیں کوئی اولاد کی فکر کوئی معاملہ پھر خبردار ہوگا اوشیا ہے میں تو میں کیا کرتا رہا اور اصل معاملہ ہے کیا تھا بالکل الٹا معاملہ ہو جائے گا اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں بار بار اس کی تاکید کی بار بار اے ایمان والوں یہ تمہارے بیوی بچے جن کو تم بیوی بچے سمجھے ہوئے میں نے تو تمہیں دیے تھے آزمائش کے لیے انما اموالکم ام والوں کو میں نے تو تمہیں مال دے کر اولاد دے کر آزمایا تھا آزمائش کی تھی اللہ اکبر یہ دنیا کی رونق ہے صرف دنیا کی رونق الما لو والبنون زینت الحاتی دنیا والباقیات تو خیر عند ربی کا سوابن خیرون یہ مال یہ بیٹے یہ تو مات دنیا کی زندگی کی رونق ہے یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا کیے ہوئے اچھے عمل باقی تو بور رہنے ہیں ثوابتا سواب اور بدلا تو عملوں کا ملنا ہے اس کے ساتھ وہ صحیح حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ عنہ ہر بندے کے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تین ساتھی ہیں اللہ ایک مال اور دوسرے اہل و عیال اور تیسرے اعمال پہلے نمبر پہ مال دوسرے نمبر پہ اہل و عیال یعنی خاندان اور تیسرے نمبر پہ اعمال میں مال اس وقت تک ہے جب تک تیرے یہ سانس موجود ہے تو دنیا میں زندہ ہے تو دنیا میں زندہ ہے اسی لیے مرتے وقت اگر کوئی آدمی کہے گا نا کہ میرا مال یوں صدقہ کر دو حدیث میں آیا اس کی اس وسیعت کو نہیں اپنایا جائے گا اب اس کا رہا ہی نہیں اب اس کا جو ایسی وسیعت کر کے جاتا ہے کہ میرا مرتے وقت میرا مال سارا دے دو اللہ کی راہ میں یہ ظلم ہے ظلم ہے جو وہ کر کے جا رہا ہے کہ اب اس کا مال یہ رہا ہی نہیں کسی دوسرے کا وہ بتا رہا ہے اس کا تو اپنا اس وقت تک ہے جب تک یہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا زندہ جب موت کے آس آ رہا ہے پھر تکلیف میں مبتلا ہوا پھر کہے کہ سارا صدقہ کر دو یہ کر دو وہ کر دو ادھر دے دو ادھر دے دو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں یہ مال اس وقت تھا جو ہی تیری آنکھیں بند ہوئی یہ مال اب تیرا نہیں بلکہ تیرے بارشوں کا ہے ختم ہو گیا ساتھ اس کا دوسرے اہل و یاد یعنی خاندان کبیلا دوست و احباب یہ سارے کے سارے فلاں اچھا گئی تو یہاں تک ہے مر گیا بھی انہ بڑا افسوس ہوا بھی مر گیا بس کئی زیادہ زیادہ قریب ہیں وہ تھوڑے سے آنسو بہا لیتے ہیں جو قریب کے اولاد ماں باپ گزر تھوڑا سا چی کے رو لیتے ہیں یہی ہوتا ہے نا اب ان میں سے کئی ایک تو یہی اللہ اکبر کتنا ساتھ ہیں ان کا محلے میں رہنے والے کئی ایک کا کوئی مر جائے اپنی دکان بند کرنے کو جی تو نہیں چاہتا پر کہتا ہے کیا کروں دنیا والے کہیں گے یار اس کو افسوس ہی نہیں کیونکہ یہی تھا کہنا جی نہیں چاہتا کئی ایک کا جنازے پہ افسوس کے لیے آنے کو جی نہیں چاہتا ہوتا مگر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے یا وہ پیچھے وارث یار وہ کیا کہیں گے کہ آیا نہیں ہمارے پاس ان کا ساتھ تو یہاں تک ہے اور میں جو دوسرے ہیں قریب بھی ماں باپ ہوں یا اولاد وہ کیا کریں گے اچھا بھائی اس کو غسل دو غسل دیں گے پھر کیا کفن کا انتظام کرو پھر کفن کا انتظام ہو جائے گا پھر کیا ہوگا چلو بھی اٹھاؤ کندھوں پہ لے جا جنازہ پڑھو جنازہ پڑھ دیں گے قبر کھود دی گئی اس میں اتار دیا مٹی برابر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت انکساب بھی ختم ہو یہ بھی گئے اب مٹی ڈال کے واپس کوئی معاملہ نہیں ہے اس کے بعد فرمایا آمال ہیں آمال کھا وہ اچھے ہوں یا برے ہوں ان پر ہی نتیجہ نکلے گا ان پر ہی نتیجہ نکلے گا اللہ اچھے آمار ہیں تو اچھا نتیجہ برے آمال ہیں تو برا نتیجہ اسی لیے اللہ نے مجھے آپ کو یا یو الذین دینا اے ایمان والو لا تو اولا دو کم انہیں کا ذکر ہے نا سارا جو آیتیں پہلے پڑھی اس میں سارے انسانوں کو مخاطب کیا کہ وہ والوں کم منا اولادو کم بل ندی تو کر رے مال اولاد کی کثرت پہ فخر نہ کرنا خوش ٹہنی کا شکار نہ ہو جانا خوش فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ اللہ بڑا خوش ہے میرے سے اللہ بڑا رادی ہے اسی لیے تو اس نے سب کچھ دے رکھا ہے پر میں خوش فہمی کا شکار نہ ہو جانا یہ اللہ کی नहीं ایسی چیزیں نہیں हमारा جن سے تمہیں ہمارا پورب حاصل ہو سکے ہاں اللہ من آ جس کے پاس ایمان ہوا جس کے پاس اپنے ہوئے اس نے پھر مال کو لگایا اللہ کی راہ میں اس نے پھر اولاد کی تربیت کی دین پہ لگایا فرما یہ تو ہے اللہ کے ہاں اس کو تو قرب مل جائے گا پر جس کے پاس اپنا ایمان ہی نہیں خود کچھ کرتا نہیں رہا زندگی میں تو کبھی ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا اب جنا مر گیا پیچھے سے بیٹے اولاد دیگے چڑھا رہے ہیں اور بے یتیموں کو اس کی طرف سے بانٹ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں کسی کام کر نہیں یہی ہے نا سلسلہ ہمارے ہاں زندگی میں نہیں اور بھائیو اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے کرو انسان قرآن ہے انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے کیا جو خود اپنے ہاتھ سے کیا وہ ملے گا میں نے کچھ کیا نہیں میری اولاد جو مردی کرتی رہے میرے نیت کر کے کچھ نہیں ملے گا اللہ نے تو پہلے مجھ سے پوچھنا تو کیا کر کے آیا اب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اللہ اکبر حقیقت کو جاننے والے سمجھ جایا کرتے ہیں میرے بھائیوں دنیا کے اندر ہی ایک جگہ ایک ساتھی نے بتلایا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا بڑا مالدار تھا اور بیٹا اس کا تھا امریکہ میں بیٹا اس کا امریکہ میں وہ مر گیا پیچھے سے اب بیٹے کی انتظار دو دن تک لاش پڑی رہی سرد خانے میں دو دن تک انتظار تھا آ گیا اتفاق سے کوئی اعلی حدیث جنازہ پڑھانے والا وہ ان کو مل گیا کوئی ہوتے ہیں نا تعلقات اللہ اکبر اب دوسروں کا تو جھٹکا ہی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں دو دن انتظار ہوتا ہے تین دن تک انتظار ہوتا ہے اور مولوی صاحب جنازے میں ایک منٹ بھی نہیں لگنے دیتے تین دن کا انتظار جنازے کے لیے لیکن ایک منٹ بھی نہیں لگتا پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں اللہ براب وہ پیچھے کھڑا ہے اس کا انتظار ہوا آ گیا لاش سامنے ہے جنازہ پڑھایا اس کے اندر اس نے بلند آواز سے جنازے کی دعائیں پڑھ دی بخش کے لیے دعائیں جتنی رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت وہ پڑھ دیں جنازے کے اندر ہی اس کا ذہن اس طرف آ گیا بیٹا اس امریکہ میں کیوں بھیجا تھا نوکری نہیں ابھی کرتا تھا صرف پڑھنے کے لیے گیا تھا پڑھنے کے لیے وہاں گیا تھا نوکری کے لیے نوکری تو بعد کی بات ہے پڑھنے کے لیے اس کے ذہن میں پتہ نہیں اللہ نے کیا ڈالی سلام پھیرتے ہی نا جنازے کا ایک تو اونچی اونچی دھاڑے مار کے روتا ہے دوسرا اپنے مرے ہوئے باپ کو ننگی گالیاں سنانا گالیاں اور میرا بتو بے مان تھا ظالم تھا یہ کہہ رہا ہے گالیاں نکال رہا ہے لوگوں نے ایسا ہو گیا ہے وہ اس کو چباؤ کہتا ہے چپ ہو جاؤ میرا دماغ بالکل درست ہے میں بالکل صحیح ہوں یہ میرا باپ ظالم اس نے دنیا کی پڑھائی مجھے یہاں تک پڑھائی کہ امریکہ کے تک بھیج دیا مگر یہ اس کے لیے جو دعائیں پڑھی گئی ہیں مجھے ایک دعا بھی نہیں آتی جو میں اسے اپنے باپ کے لیے کر سکوں کیا لے کے جاؤ گے آگے بالکل یہی مسئلہ پیش آئے گا میرے بھائیوں آگے یوں پکڑ کے یہ اولاد یہ بیٹے یہ بیٹیاں یہ جن کو تم نے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اس لیے کہ حکمران بھی کہتے ہیں تاکہ ان کو بینکوں کی نوکری مل سکے یہ انجینئر بن سکے اللہ کی قسم یوں ماں باپ کے گرواز پکڑ کے اللہ کی عدالت میں کھڑے اور وہاں کہیں گے یا اللہ پوچھ ان سے تو نے ہمیں اس کو ان کو دیا تھا کس لیے دیا تھا انہوں نے کیا کروایا ہم سے کیا کروایا اللہ اکبر یہ سلسلہ ہوگا ہے نہیں یہ اکثریت ہے کہ نہیں اکثریت یہ اللہ اکبر باپ مرا ہوتا ہے جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی کی تلاش دوسرے علاقوں میں ہو رہی ہوتی ہے یا تو کتنی کتنا وہ درد اور کتنا سوز ہوگا اس جنازے میں کہ سامنے میت باپ کی پڑی ہو جنازہ بیٹا پڑھا رہا کتنا درد ہوگا کتنا سوز ہوگا اس میں کس خیر خاحی کے ساتھ وہ جنازہ پڑھایا جائے گا کہ میت پڑی ہو اپنی باپ کی بیٹے کی بیٹا ہو تو باپ جنازہ پڑھا رہا ہو باپ کی ہو تو بیٹا جنازہ پڑھا رہا ہو باپ مرے تو بیٹا گھسل دے بیٹا مرے تو باپ گھسل دے بیوی بی مرے تو خاص گسل دے خال مرے تو بیوی بی گسل دے کتنا لطف آتا ہے اسے. مگر یہاں ہمارے یہاں تو دیکھنا رہنمائی حدیث سے نہیں لیتے نا نصیحت قرآن سے نہیں لیتے نتیجہ کیا نکلا کہ نہ آدمی مر جائے اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہونے والی اب اس کو تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتی کیا مسئلہ ہے یہ اللہ میرے بھائی ہو کوئی مسئلہ نہیں سب بناوٹی بات ہے نہیں قریب لگنے دیتے اللہ کی قسم بیوی کو قریب بندہ بیوی مر جائے وہ بےچارا دیکھنے کو ترستا ہے چہرہ نہیں دیکھنے دیتے جو ساری زندگی جن کا پردہ ہی کوئی نہیں رکھا اللہ رب العزت نے وہ مرنے کے بعد اب وہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے یہ مسلمان ہیں یہ اپنے آپ کو اسلام کا حامی سمجھتے ہیں دور ہٹا دیتے ہیں فوراً دور بس ختم ہمارے یہ آلیہ حدیث گرانے کتاب و سنت کے دعوے دار یہ بھی ان سے ایسے متاثر ہوئے ان کے یہاں بھی یہی کئی ایک کے یہاں باتیں آئی ہوئی کئی ایک جگہ پہ جب بڑا افسوس ہوتا ہے جا کے جب ان کو سمجھانا پڑتا ہے کسی معاملے میں ایسے ہی معاملات ہوتے تھے ان کو کہنا پڑتا اللہ کے بندو یہ کیا سلسلہ تم تو کہتے ہو ہم آلے حدیث ہیں لیکن یہ کیا حال ہے اللہ حدیث ہیں کوئی پتہ نہیں اچھا بھائی ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں تم پڑھا لو سکولوں میں تم پڑھا لو کالجوں میں تم بھیجو یونیورسٹیوں میں جی تم بج... پڑھاؤ ان کو اے بی سی تم اس میں لگاؤ ان کو کیا غرض ہے تاکہ یہ دنیا کی برکی اچھی مل جائے ہے نا یہی ہے نا یہ روٹی کی برکی یہ اچھی مل جائے دنیا کی پڑھا لو آخر وقت یہ آنے والا ہے یہ موت کا وقت اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں وہاں تیرے بیجے کو نہیں دیکھنا کہ وہ انجینئر بنا تھا تو اس نے اس پر پیسہ بڑا لگایا تھا تو نے اس کے لیے یہ کیا تھا وہ کیا تھا یہ قرآن کی بات آپ سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے لیکن دل نہیں مانتے دل مانتے نہیں اللہ اکبر یہ کیسی باتیں کی جا رہی بہت بڑا فتنہ ہے دنیا تو ویسے ہی فتنے کا گھر ہے اور جب حکمران اس طرح کے مل جائیں جو اس وقت ہمیں بدقسمتی سے مل گئے بلکہ شروع سے ہی شروع سے ہی وہ ذرا گٹے گٹے تھے اور یہ اوپن ہو گئے سے بات تو یہی ہے نا صرف وہ اندر ہی اندر تھے یہ کھل کے آ سامنے انہوں نے جو کچھ اندر تھا کفر نفاق وہ سارا اپنا ظاہر کر کے رکھ دیا میرے بھائیو حقیقت یہ ہے یہ ہمدردی نہیں ظاہر تو وہ یہ کرتے ہیں نا کہ ہم ہمدرد ہیں ہم قوم کے ہم, یعنی دین کے ہم مخالف نہیں ہیں ہم ان دین کے, کے کیا؟ کہ بعد میں کسی بینک ملازم ہو سکے کسی... یعنی یہ سلسلہ ہے یہ اور اندر بالکل میرے بھائیوں دین کے خلاف سازش ہے یہ دین کے خلاف. بالکل کہ دینی تعلیم سے لوگ تو پہلے ہی نہیں اصل ان کے اندر یہ ہے کہ یہ دینی تعلیم جو پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ داشت گرد بنتے ہیں اس کی وجہ سے یہ انتہا پسند بنتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں مگر وہ نہیں جانتے نہیں جانتے کہ یہ کام کرنے والے کتنے ہی وہ ہوتے ہیں جو اسکولوں کالجوں سے گئے ہوئے وہ آپ نے خبر بھی پڑھی ہوگی سنا بھی ہوگا وہ فلسطین میں اسرائیلیوں کے بازار میں ایک لڑکی نوجوان بیس سال کی اس نے اپنے ساتھ بم باندھا بم باندھا اس نے اس نے وہ بازار میں فدائی وہ تو کہتے ہیں نا اپنا یعنی وہ نے خود کچھ حملہ اس نے کیا کئی اسرائیلی وہاں گئے آپ بھی آپ بھی گئی کیا وہ کسی مدرسے کی پڑی ہوئی تھی کسی مدرسے کی پڑی ہوئی نہیں تھی وہ کل کے اخبار کی خبر ہے کہ وہ نوجوان لڑکی وہاں کی یونیورسٹی میں انگلش انگریزی کی طالبہ تھی وہ اس کی طالبہ تھی اللہ نے جب کام لینا ہوتا ہے نا تو یوں لیتا ہے سو بھائیوں اپنے مال کو جو اللہ نے دیا اپنی ضرورت جو مناسب ہے وہ پوری کرنے کے بعد پھر اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر پر میں تیرا تو اصل میں وہ ہے جو نے اللہ کی راہ میں لگا دیا جس کا آگے اجر ملنا ہے یا جو ت نے مناسب اپنی ضرورت پر کھا لیا پہن لیا یہ ہے اور باقی جو بچا وہ تیرا ہے نہیں تیرا ہے نہیں پر تیرے سے حساب اس کا ہونا ہے ہے وہ تیرا نہیں جو بچ گیا ہے تو مر گیا چھوڑ کے تیرا نہیں ہے لیکن حساب تیرے سے ہونا ہے کیوں چھوڑ کے آیا یہ اللہ حساب دینا تجھے پڑے گا اسی طرح سے اولاد اگر اللہ نے دی ہے تو اس کی دینی تربیت کرو دنیا ان کی میرے آپ کے ذمے نہیں ہے دنیا ان کی میرے آپ کے ذمے اللہ نہیں ہے میرے آپ کے ذمے ہمارے سامنے اللہ نے دکھائے ہیں اور دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے باپ بہت کچھ چھوڑ کے گیا مگر اس کے مرنے کے بعد چند دنوں کے اندر ہی بیٹے بیٹیاں کنگال ہو گئے ہوئے کہ نہیں ہوئے اور باپ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا اس کے مرنے کے بعد چند دنوں میں بیٹے بیٹیاں خوشحال ہو گئے یہ کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے اولاد ان کی تربیت دینی یہ میرے آپ کے ذمہ ہے یہ میرے آپ کے ذمہ ہے ان کی روزی کا اہتمام کرنا یہ میرے آپ کے ذمہ ہی نہیں ظلم یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر حق تھا ہم نے وہ چھوڑ دیا اور جو ہمارے اوپر حق ہی نہیں تھا وہ ہم نے پلے باندھ لیا نتیجے میں زلیل و رسوابی تو تب ہی ہو رہے ہیں نا اللہ ہم سب کو صحیح ہدایت سے نوازے و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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجتنا وحاج المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الجهاد والمجاهدين ودمر اعداء الدين اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء ان بسل هو بنفسه ورد كيده في نحره وجال تدی آدی روی ہو یا, قوی یا عزیز <t hump> <tuh> میرے بھائیوں شہید بھائی کا جنازے کا اعلان ہے یہ کیر کلان گاؤں ہمارے پاس ہے یہاں کا پہلا شہید مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں سے لڑتا ہوا اللہ کی توفیق سے وہ شہید ہوا ہے ان شاء اللہ اللہ کی جنت کا مہمان بنا ہے اس کے لیے ان شاء اللہ پہلا گورنٹ پرائمری اسکول ہے تو وہاں انشاءاللہ نماز اثر کے بعد یعنی چار بجے چار بجے غائبانہ نماز جنازہ اس کی ادا کی جائے گی آپ سب بائی ذرا اہتمام کے ساتھ کیا کہا میں نے؟, نہیں میں نے کہا یہ لفظ کیا بولا ذرا ہوگا احتمام لگتا نہیں ہے ڈر گئے حکومت سے کئی پکڑنا نہ لے کیوں جی یہی بات ہے نا ساتھیوں نے بتایا کہ یہ قربانی کی خالوں کے رابطے میں گئے نا تو ان کو جا کے کئی ایک ساتھیوں سے بتا بات کی الحمدللہ آ, کافی تعاون ہوا اللہ کی توفیق سے لیکن اس وقت یہ ہوا کہ کیمپوں پہ خود دینے کوئی نہیں آیا زیادہ تر یہاں تو پھر کچھ ساتھی آئے لیکن دوسرے علاقوں میں بس لوگ نوجوان خود گئے رابطہ کر کے گھروں سے ان سے لے کے آئے چلو اللہ یہ بھی قبول کر لے انہوں نے یہ تعاون بھی کیا پر وہ پہلے کہ نا رابطہ کے خال ہاں جی دیں گے بھائی ذرا اپنا نام لکھوا دو نام نہیں لکھوانا ہم نہیں لکھوانا اور بھائی کہتے ہیں ہم نے ان کو پھر تسلی دی کہ یہ لسٹیں جو ہیں یہ ہمارے پاس ہی رہے گی ہم پولیس کو نہیں دیں گے یعنی اتنا معاملہ ہے لہٰذا میرے بھائیو اس طرح سے ادھر سے تو بے دینوں کی طرف سے یہ پابندیاں لگ رہی ہیں دیکھنا جن جماعتوں پہ کوئی پابندی نہ لے گی ان کے رسالے بھی بند کر دیے ان کے رسالوں پر بھی صرف کس لیے کہ ان میں جہاد کا تذکراتا ہے شہدا کی شہادتوں کا ذکر آتا ہے ان کے اندر دین کی دعوت کا ذکر وہ بھی بند کر دے ان پر بھی پابندی اللہ اکبر تو یہ ہے دیکھ لو سلسلہ اب ہمارا تو کام ہے پیغام آپ تک پہنچانا تو یہ میرے بھائیوں انہوں نے تو وہ تو کہاں چاہیں گے کہ ان شہداء کا یہ تذکرہ ہو اور ان کے لیے یہ ان کی یہ مغفرت کی لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کا یہ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا جائے پر میرا آپ کا کیا خیال ہے ہے نا انشاءاللہ جائیں گے اللہ کی توفیق سے اصر کی نماز پر یہاں سے سواری کا اہتمام ہوگا یہاں سے جو ساتھی یہاں آئے اصر کی نماز پڑھیں اصر کی نماز پونے چار فوراً سلام پھیرتے ہی گاڑی پہ سوار ہوں گے انشاءاللہ وہاں جائیں گے ہاں جو ادھر کے ساتھی ہیں وہ وہی کیر کلا میں پوچھ لیں گورنمنٹ پرائمری سکول تو وہاں وہاں پہنچ جائیں ساتھی انشاءاللہ وہاں ساتھی ہوں گے کوئی مطلب بینر وغیرہ بھی لگے ہوں گے پتہ چل جائے گا بہرحال انشاءاللہ اس بھائی نوجوان ساتھی اللہ اس کی شہادت کو قبول فرمائے اس کے ساتھ ساتھ جتنے شہادا ہیں اللہ سب شہادا کی قربانیوں کو شہادتوں کو قبول فرما دے اور اللہ ان کی قبولیت کا کوئی نتیجہ ہمیں بھی دکھا دے اللہ ہمارے سینوں کو بھی ٹھنڈا کر دے اللہ ہمارے آنکھوں کو بھی سرور نصیب فرما دے اب صفے بنائے نماز پر.